اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا ودا دیا ہے جن نہ رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں ہے کبسنی کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہی ہے بڑی مراد پان